تفصیل خزائن العرفان میں ہے صبح سے مراد یا تو یکم محرم کی صبح ہے یا یکم ذی کی یا عید الاضحی کی صبح بعض مفسرین نے فرمایا اس سے ہر دن کی صبح مراد ہے اور دس راتوں سے مراد ذی کی پہلی دس راتیں ہیں اور یہ بھی مروی ہے کہ رمضان کے اشرائے اخیر کی راتیں مراد ہیں یا محرم کے پہلے اشرے کی والشفع هل في ذلك قسم اللذی حجر اور جفت اور تاک اور رات کی جب چل دے کیونکہ اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا السَّقُرَ بِالْوَادِ کہ تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا اور ثمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانے کاٹی وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَاد فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَاب اِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْمِرْصَاد اور فیرون کے چو میخہ کرتا یعنی سخت سزائیں دیتا جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں فمل اد مب تلا ہوں رب ہُو فر مہو عنا مہو فون ربی اقرمن و ام مب تلا ہُو لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی اور اگر آزمائے اور اس کا اس کا پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خار کیا ولا مسکین وتأكلون أقلًا لما وتحبون المال حبًا یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو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 ہاں ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے کتار کتار اور اس دن جہنم لائی جائے اس دن آدمی سوچے گا اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ اللہ یعذب عذابہ احد